بس الله جميعا و تفرقوا والشمس Oh <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات جیسا کہ مولانا جلال الدین صاحب میں حافظ اللہ کا بیان کا وقت قریب ہے میں مولانا جلال الدین صاحب میں حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنی تقریر جس کا عنوان ہے رتشد اس پر آپ جو ہے خطاب فرمائیں گے ہم سے گزارش کی جاتی ہے کہ آئیں دیش پر اور جو ہے اپنا عنوان رت شد پر جو ہے آپ روشنی ڈالیں اور ساتھ میں ہمارے مولانا حفیظ اور مولانا حفیظ اور ہمارے ذاکر احمد صاحب اور شادی اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں آئے اور یہاں پر بیٹھے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 وشر الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها اولئك قوم اتخذوا من دونه الاله لولا ياتون عليهم بسلطان بين مؤذلام کراؤں محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پر دانشی ماؤں اور بہنوں خطب مصنوعہ کے بعد پڑھی گئی آئے کے کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا ہے ترجمہ اس کا ذہن نشین کر لیں یہ ہماری قوم ہے ہا اولائی یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیے ہیں یہ اپنے اس موقف کے اوپر کوئی سلطان بین کیوں نہیں لا رہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات صفات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دیے جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور معبود بنا لیا وہ حقوق کسی اور کو دے دیے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا, لیا. اس طرح حقوق دیتے جائیے معبودوں کی تعداد بڑھتی جائے اسی اللہ کی جمع آیت کریمہ میں آ موجود ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ بنا لینا اس پر کوئی بھی سلطان بین نہیں علماء بیٹھے جی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں اور سلطان کی جو صفت بین ہے اس کا نکتا بیان کر دوں بیان بیان تو سلطان کا جو لفظ ہے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 اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لاجواب ہو جاتا ہے بس جواب نہیں رہتا اور لاجواب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو یعنی ذہن و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے آدمی لاجواب ہو جائے ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے اچھا اس میں صفائی بہین کیوں لائی گئی بہن واضح واضح مینس کلیئر بہت کہہ سکتے ہو بہین کا ترجمہ کرتے ہوئے ویری کلیئر بہت زیادہ واضح دلیل ایسی ہو کہ سننے والے کی عقل مغلوب ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے سکے لاجواب ہو جائے بہین لا کر کے اللہ نے غور نقطہ بتایا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقف کی صحت پر کہ شرک صحیح ہے بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں بہت بھاری بھاری اور بڑی وسنی دلیلیں ہوتی ہیں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 بلکہ اکل مغلوب ہو جائے ایسی دلیل ہو اور دلیل بالکل واضح ہو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو کسی قسم کی تاکید نہ ہو کسی قسم کا الجھاؤ نہ ہو اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے تو لولا علیہم سلمفانی بین ایسی واضح دلیل اور سلمفانی بین دلیل کے موقف کی صحت پر یہ لوگ تو نہیں پیش کرتے پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں متفرک باتیں یہ متفرک باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے اور میرا جو تھیم ہے مرکزی موضوع ہے یہ متفرک باتیں اس مرکزی موضوع سے بالکل منسلک ہیں ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا उस बात को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी पहली चीज यह समझ लें कि एक आदमी जिंदा है और एक आदमी मर गया दोनों में कोई फर्क है या नहीं ایک سوال ہے ایک آدمی زندہ ہے ایک آدمی مر گئے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے فرق واضح ہے زندہ ہے آدمی تو آدمی حرکت کرتا ہے بولتا ہے چلتا ہے سوچتا ہے ہاتھ اٹھاتا پیر ہلاتا اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ساری حرکتیں یہ سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. یہ فرق بالکل بدھی ہے بدھی ہی سمجھتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے. آگ گرم ہے دلیل کی ضرورت نہیں جس کو شبھاؤ آگ کے پاس کھڑا ہو جائے تو آگ کا گرم ہونا بالبداحت ثابت ہے اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں ہے دلیل نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہے نظر میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بداحت میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں میں فرق بالکل بدی ہی ہے یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا مر گیا حرکت ختم یہ آدمی زندہ تھا عمل کرتا تھا مر گیا عمل ختم حقیقت میں نے ترجمہ ہی مفہومی حدیث کی روشنی میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے انقطا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیا مطلب ہوا جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا مر گیا تو عمل کا سلسلہ رک گیا منقطع ہو گیا زندہ تھا دے سکتا تھا زندہ تھا لے سکتا تھا زندہ تھا نفع پہنچا سکتا تھا زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا فیما یملی ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا مر گیا تو اب یہ سارے امال نہیں کر سکتا لیے کہ لینا دینا نفا پہنچانا نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں امال ہیں اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تب تک, تک یہ امال جاری رہ گئے مر گیا حدیث پاک میں ہے کہ متعمل آمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آئے تھے کریم دیکھیں يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيج الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزلوا وازلكم بزر أخرى وإن تدروا مثقلكم إلى لا, لا يحمل منه الشيء ولو كان ذا قربا إنما تنزل الذين يكشون ربهم وعقاموا الصلاة نورموار یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے دنیا کے تمام انسانوں یاس اے دنیا کے تمام انسانوں یا انت ملفکرا تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو الغریز الحمید فقیر کی صرف غنی دنیا کے تمام انسانوں تم سب محتاج ہو الغریز الحمید اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی مالدار ہے اور حمید ہے قابل تاریخ آگے فرمایا گیا کم ویاتی بخلق جدید اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور دوسری مخلوق لے آئے نئی مخلوق لے آئے مماد علی کا روزہ ابھی عزیز تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا یہ اللہ تبارک مطالعہ پر کچھ بھی بھائی نہیں آگے فرمایا گیا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 آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا یوم شالی اور ہر آدمی کے لیے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی جی اس کو بے پرواہ کر دے گی جی اس کو کہ جی کسی کی طرف وہ بالکل التفاق کر سکے ولا کی تفسیر بیان کے بعد آدھی آدھی بات ہو رہی ہے نا بھائی کیا بات سمجھ مہربانی فرمائیے آدھی تفصیل نہیں آپ مہربانی فرمائیے ہمیں یہاں بیٹھو پہلے جو ہے نماز کے مسائل <سؤال> تجرب میں تجرب کیا ہے بتائیے بتائیے بول تصویروں میں تصویروں کیا جانتا ہوں کو بتائیے اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے وہ جدید اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے مماب <تصفحت> <تصفح> عزیز یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ولا تذر تم مزرا خرا کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے ہم کو مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کیا فرمایا العالمین <ی نتفضلتنی> اس کے بعد کیا فرمایا گیا نفسا یاد کرو وہ دن ڈرو اس دن سے بس تقوی نفسان ولا شفا وفسی فرما دیجیے غور کیجئے پہلی بات کیا کہیے <تصفيق> کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ یہ بندہ گنہگار ہے اس کو چھوڑ دے مجھے اس کی جگہ میں ماحوس کر اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے یہ ہے جزاؤ نفس ان نفس کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک بات یو ولا شفا ت اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں کی جائیے سفارش قبول نہیں کی جائیے سفارش کرے اے اللہ یہ بندہ ان ان گناہوں کے اندر مبتلا تھا اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دیں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے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 اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح ول ملائی یوم یقوم الروح یو بے ملائکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ سب در درسک کھڑے ہوں گے لا يتکلمون بات نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتے الا من عظیم الرحمن مگر اللہ جس کے لیے بات کی اجازت دے چلو اس کے بارے میں بات کرو ہمارا ہے اب بات کرو اچھا کن لوگوں کے بارے میں دیا جائے گا یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ چار گروہ ہیں وہ تو قرآن سے ثابت ہے کون ہے وہ اے سرات المستقیم ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جو منام علیہم ہے جن پر تو نہیں انعام کیا وہ کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا رسول چار لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سفارش کے لیے کھڑا کرے گا جن کو چاہے گا اور اجازت دے گا خود سفارش کی اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا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 حرمام مسلم رحمۃ اللہ اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المان میں کتاب المان میں حدی دیکھی جا سکتی حضرت ابو ریہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا لازم قبول ہوتی ہے یوں <سؤال> <سؤال> <سؤال> تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک نے فرما دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں قبول بارے میں, میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا اب یہ بات تو نبیوں کہہ دیئے رسول اللہ پتا جل کل نبیوت ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر ڈالی یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر دیا اور دعا قبول ہو گئی ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے وعدے کے مطابق قبول کر لی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ خے بے کے مادے میں پوشیدہ اور ہر درجہ پوشیدہ رہنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کوئی چیز باتوں میں چھپی ہوئی ہو انسان کی نگاہوں سے بالکل پوچھل ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے خب لفظ, خب خیب حمزہ. وہی لفظ وہی استعمال کیا گیا اسی مادہ سے اختبا اور ہم نے عربی کی ایک ادبی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے اس نے دیا ہے الفارو الفارو یکبی <يختبی> فی جوڑی <جوہرے> چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں وہی لفظ ہے یختبی چھپ جاتا ہے اب ظاہر کے چوہا جب بل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی تھوڑی دے گا یعنی مکمل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا میں نے دنیا میں خرچ نہیں کی تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی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 کن کے بارے میں قبول ہوگی جواب دیا گیا آخری ٹکڑا ہے فہی نا تن ان شاء وہ پہنچے گی نالا اناروں کو میں نے پہنچنا جیسے لئی ہرگز نہیں پہنچتا ہے اور ہرگز نہیں پہنچے گا قربانیوں کا خون یا گوشت وغیرہ یا نالا انارو ان یہ سفارش پہنچے گی ان کو مما تمنتی لائی شرک بلائی شہیدہ میرے انتوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا صرف شرک نہیں ہے نہ صرف بلائی شہید تھا تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کر لی ہوگی اللہ کو ایسی توحید پسند نہیں ہے خالص اللہ تبارک بھی پیور چاہیے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انجیز قرآن ہے نے بیان کیا کہا گیا میرے حبیب آپ پوچھو کل میں سو میرا سمائی والا آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے پوچھو ان سے امم السمع افسان کون قوت سنوائی اور قوت بینائی کا مالک ہے زمین اور آسمان سے روزی دینے والا کون قوت سنوائی قوت بینائی کا مالک کون وہ اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ امور کو منظم کون کر رہا ہے کہیں گے اللہ. روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے قوت کا مالک ہے تعینات کے تمام معاملوں کی تدبیر کرنے والا بھئی یہ کفار کافی کا عقیدہ بہن کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ ہے ہمارے حبیب لگے ہاتھوں ایک اور سوال کر لیجیے ان سے وَلَئن من آب ان کا خالق کون ہے اللہ کہ اللہ دیکھ رہے ان کو مشرق کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ ایک مانتے ہوئے اور بہت سارے مابودوں کے بھی ماننے والے تھے تبھی تو ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے الالحة الالحة تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا. محمد نے یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی اللہ کو محبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی محبود کو مانتے تھے دیکھیے یہی شکبود کو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 صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اچھا کیا ایمان والا بھی شرک کر سکتا ہے ایمان کا دعوی کرنے والا جی پرانے کی میں یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں دیکھئے ایمان کے ساتھ ساتھ شک موجود ہے اور اللہ تبارک نہیں ہے نہ ایسے لائے اور اس ایمان میں ظلم کی شرک ہے یہ وہی شرک یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کو ملتوش نہیں کیا شرک کی آمیزش نہیں کی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے دنیا میں بھی آخر کیوں گی اور وہ ایسے ہی لوگ ہیں یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے توحید خالص ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو ورنہ ایسی توحید تو مشرقی مکہ کے پاس بھی تھی وہ بھی اللہ کو اللہ واحد مانتے تھے اللہ کبھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاجت روا مان لیا تھا نافے مان لیا تھا زار مان لیا تھا نفع دینے والا نقصان دینے والا آگے بڑھئے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان نہ کر کے ناپاپ ہو گیا اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رحم کے خلاف ہے اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس کے قانون عادل کے خلاف ہے اللہ عادل بھی اور رحیم بھی تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نوز بلّہ عشار اسلام کو بھیجا انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے سلیف پر چڑھ گئے اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے ہر آدمی اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے یہ تو بات اور بھی بگڑ گئی خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے نوزالی اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے جہاں جہاں ایک تخزر رحمان ولدا کی بات کہی ہے وہاں ایسے سے جملے ارشاد فرمائے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ولدیت یعنی ابن ماننا اولاد ماننا بہت بڑا پاپ ہے سب سے بڑی گالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جگہ فرمایا وقال ال تخزر رحمان ولدا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا ہے اولاد ہے رحمان کی آگے کیا فرمایا گیا دیکھیے اتنی بڑی بات ہے کہ قریب آسمان پھٹ پڑے زمین ہو جائے اور پہاڑ سے دل جائے اتنا بڑا گناہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گاڑی سب سے بڑا شرک ہے یہ تو کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے جن کا عقیدہ ہے عقیدے کفارہ گناہ انسانوں نے کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی دیے نیس ولا تذر واضر تما اس سے ان لوگوں کا دل رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو کیسا بھی عمل کرو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بس کسی سے نسبت قائم کرو یہ نسبت کافی ہے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 آپ سے کچھ معموں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ خود پیشکیش کی ان کی خدمت دیکھ کر کے حضرت رضی اللہ تعالی کیا رسول اللہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مرتی جنت میں جہاں آپ رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے صاحب صحابہ کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے رسول اللہ تعالی دولت نہیں مانگ رہے دکان نہیں مانگ رہے مکان نہیں مانگ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہمارا بھاگو کچھ مانگو مانگ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ رہے ہیں جنت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگو یہیں تک کہہ کر کے بعض لوگ رک جاتے حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے ابا غیر اس کے علاوہ تاکہ اللہ کے رسول یہی چاہیے ہوتی بس اور کچھ نہیں جنت میں آپ کی صحبت جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا چاہ جو بلکہ یہ تو رفاقت چاہتا ہے اور میری صحبت چاہتا جنت کے اوپر اس بات کے اوپر میری مدد کر کیا مدد کر کیسے مدد کر بے قسرتی زیادہ سے زیادہ سج کر کے اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور آپ اسے دے دیں آپ مختار کل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے فعنی علی دالی کا بے قصر کی سجو. یا فائنی علی نفس کا بھی کثرتی سوجو اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر کثرت سے سجدہ کر کے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کروں گا سفارش کا ہی دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا تو میری مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جسے امام احمد رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر آئے طرح ایسے ہی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی جانتے ہیں کہاں مضمون ہے مقام ابوا میں مضمون ہے مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے مقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والد ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھیں مقامِ ابوا میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا وہیں پر دفن کر دیا گیا مشرقین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی روحانی اذیتیں دی گئی ذہنی اذیتیں دی گئی جسمانی اذیتیں دی گئی بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم لوگ تو بنا بنایا حلوہ کھا رہے ہیں بہت محنتیں کی ہیں صاحب کرام اسلام اللہ تعالیٰ علیہ متمین اپنے بچوں کو کٹوا دیا اپنے پیر بچوں کو چھوڑ دیا اپنا تیار چھوڑ دیا سب کچھ قربان کر دیا ہم لوگ تو پیٹ کے لیے نہ جانے کی. کیا کیا کر رہے ہیں مر رہے ہیں نے بس سب کچھ قربان کر دیا اس بات تب اللہ تبارک نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ علیہ یہ نہیں تھا اللہ ان سے راضی ہو گیا نہیں یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے صرف اتنا کہہ دیتا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات مستحکر نہیں ہوتی اللہ کا مقام اغوا میں آپ کی والدہ کو مدفون کر دیا گیا ایک دفعہ ذہنی تکلیف اور روحانی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرقی نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اخاڑ کر کے پھینک دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ صاحب کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوچے تاریخ کی ہے سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھے یہاں تشریف لائے تاکہ آپ ماں کی قبر کی بے حرمتی نہ ہوئے آپ اسی قبر پر آئے. اور حضرت ابو فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کی اپنی زیارت فبقا. آپ زیارت فرمائی ماں کی قبر پر آئے رو پڑے صحاب کرام نے آپ کو روتا دیکھا وہ بھی رونے لگے دل بڑے نرم کے سہارے کرام محمد الرسول اللہ وہ پر محمد اپنے درمیان تو بڑے رہیں گے آدھامی لوگ لڑ رہے ہیں دوسرے لوگ کیا, کیا ہم سے بات سنیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کوئی بات ہے تو بیٹھ کر کے لیا جائے کوئی غلطی ہے مس انڈرسٹینڈنگ سے مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ یہ کہ زراعت مستقم کیا ہے اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درست بھی کر لیں دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے وہ درست کر لیں وہ مطلب یہ ہی خالی اور کیا سب کو جنت کی تلاش سب کو جنت کی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ جھگڑے ہر ایک کو جنت کی تلاش تو صحاب کرام کی کسی فتح بیان کی رشیدا تو پڑ سکتے ہیں روحما ہو گئی اپنے درمیان بڑے رہی ہوں تو اللہ میں اقبال نے کہا ہے وہ یاران تو برشم کی طرح نار. اور حق ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں ہماری طاقت ختم ہو رہی ہے دنیا میں اچھا مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جگہ جوتے کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ خوش ہیں یہ اچھا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں منتشر ہی ہے یہ ان کا شیلا سب بکھر گیا ہے بکھرنے دو اور یہ یاد رکھیے کہ دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے دو بلیاں اگر لڑی ہیں تو فائدہ بندر کا ہوا ہے تیسرا فائدہ اٹھا لے جاتا آپ رو پڑے آپ کو دیکھ کر کے صحابہ حرام رو پڑے آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں وسطاسن تو ربی فی انہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کی اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائیں مغفرت کروں بخشش کی دعا کروں فلنگ لوزن لیجازت نہیں دی اجازت نہیں دی پھر اس کے بعد وستاثن تو میں نے اللہ سے اجازت منگائی اللہ دعائے مفرد کی اجازت نہیں دی زیارت کے اجازت تو دے دے زیارت قبر کی اجازت دے اللہ تبارک دے, دے دیوت اس لیے کہ قبریں موت کو یاد پہ آتی ہیں دیکھیے عربی میں فی جو آتا ہے نا فے, فے. وہ کہتا ہے ما قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے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 تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے اس لیے کہ سبب میں باقی نہیں رہا سبب باقی نہیں رہا وہاں دیکھو ٹوٹی ہوئی قبریں میں ہو خستہ حال قبروں میرے بخاری کے استاذ مولانا سعید احمد صاحب پالن پلن پلن کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا حج کرنے کے لیے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں ایک بات دیگرے میں دے دیوی ایسی عظیم المرتبت ہستی کی خبر تو دیکھ لوں کہاں ہے جنت البی گیا پتہ نہیں قبر کدھر ہے میں حیران ہوں پریشان ہوں ایک آدمی سے جو ادھر ٹہل رہا تھا میں نے پوچھا مینا ہی نہیں مین ہی نہیں آپ کہاں کیا ہے آپ کہا نا مینل مدینہ مدینہ ہی کہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہی نکر مند حضرت عثمان غنی کی قبر کی کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے کو وائن ایسی قبریں دیکھ کر کے دل پہ اللہ یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جاہا آدمی کی آخری منزل ہے تو دیکھا کہ دل ٹوٹی گئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تسکر آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتے آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تسکر آتا تو آپ اتنا نہیں روتے الصراب کا تسکر آتا آپ اتنا نہیں روتے حسر نشر کی بات آتی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 قبر کا تصور اللہ صلی اللہ ایک بات اور معلوم ہے اللہ اللہ آپ کی کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگیے اپنی اجازت نہیں دیجیے اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے شرک پر انتقال ہوا ہے تو نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے گنجائش ہے نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے معفرت کی دعا کریں یہی بات توبہ میں پارے میں ہے. مَا كَانَ اَن قُلِي نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں مشرقین شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو دیکھیے ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے چچا طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا میرے مقصد بے ست میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے اب مر رہے ہیں ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے تو آپ ابو طالب کے سرحانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر لیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ کلمہ طیبہ شریف کو پڑھ لیں کہا کہ میرے بچے زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا توحید قبول نہیں کی تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر بلائیں گے میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا کی تسکیم کے لیے محبت فرمائیں صورت انہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, دے ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے جسے چاہے جہنم کا راستہ, ہے. راستہ دکھا دینا منزل تک پہنچانا اللہ اسی لیے ہدایت کے دو قرآن میں راستہ بتلا دینا یہ راستہ چلتے چلے جانا اسی وجہ سے جگہ جگہ اے ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں لے رہے ہیں آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا آپ پہنچانے کے مقلب بنائے آئے آپ بات کو پہنچا دیجئے بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھئے شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے تصور کہاں سے بگڑتا ہے فکر کہاں سے کچ ہوتی ہے جانتے کہاں سے ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کو ملک اور ملک میں فرق ہے ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف اس کو مثال سے ہوں. یہ میری دستی ہے یہ. پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا یہ ملک ہے ملک اب اس کے بعد میں ناک صاف کروں یہ تصرف ہے کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں بہت مارے گا دکان والا وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی ہے تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت ہو اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے اس لیے کہ مہر کے بارے میں فاہ کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ مل کے متاق جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے ملک متا فائدے کی ملکیت کا عوض ہے آپ جو اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے مہر ملک متاثر کر سکتے ہیں بہت مار کھائیں گے تو عورت سے تمتو کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجئے مہر رکھیے اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجئے جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے تصرف کر سکتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے کہ جی کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے اللہ نے فرمایا ملک کا مالک ہے جس کو چاہے ملک دے وہ تنسول ملک کا منتشا جس سے چاہے ملک کو چھین لے مَنْ جس کو چائے عزت کو ملک کا, مالک اللہ ملک کا مالک اللہ اور ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمائی دیکھو تین طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت تین طریقے یہ تین طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے کمپنی خریدتا ہے کمپنی کا مالک ہو گیا ہول سیل مالک وہی ہے اکیلا ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے اچھا ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے پارٹنر شپ کر لیتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا یا دو چار مل کر کے کمپنی خرید لیتے شرک شرکت پارٹنرشپ اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے پارٹنرشپ بھی نہیں ہے سپورٹر سپورٹر سپورٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نفی کر دی غور کیجئے دیکھیں لا کیجیے دیکھے والا فی السماوات ولا الحال آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرا بھر کے مالک نہیں ہے اس کا یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے اب کمپنی اللہ کی تصرف پہ دوسرا کرے گا جرات تو کر کے دکھائے یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا تصرف تو چھوڑیے تصرف تو چھوڑیے تو زمینوں اور آسمان انہیں کے مجموعے کا ہم کائنات ہیں کائنات میں وہ ذرا برابر ملکیت نہیں رکھتے اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل تو پارٹنر شپال کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی شرکت بھی نہیں ہے چلو سپورٹر ظہیر من من سپورٹر اسی وجہ سے زہر کے مانے آتا ہے پیٹ پہ زہر ان پیٹ. پیٹ پیچھے ہوتی ہے پیچھے سے آدمی سہارا دیتا سپورٹ کہتے ہیں。زہر بھی سپورٹ، سپورٹ. ہے کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک ہے کوئی ثابت ہو گئی اسی وجہ سے سورج جن کے دوسرے روپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجیے اعلان کر دیجیے کیا ادور اللہ تک کپاف آئے آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے معمولی تو طلبہ کو بتایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ انما جہاں آتا ہے انما عربی کا یہ اصول ہے ضابطہ ہے کہ وہاں خبر مبتدا میں محسوس ہو جاتی ہے مبتدا اور خبر جیسے میں بشر ہوں انا मैं میں ایک انسان ہوں یہ بولتا ہوں تو انا متدا ہے بشرون خبر ہے یعنی میرے بارے میں بشریت کی یعنی خبر دی جا رہی ہے تو انا متدا ہے بشرون خبر ہے ترجمہ کیا ہوا میں ایک انسان ایک انسان ہوں یہ ترجمہ کرتا ہوں انما انا بشر. اب بولتا ہوں میں ایک انسان اب آخر کرتا ہوں. انما انا بشر. اب کیا ہوگا میں بشر ہوں نہیں ہے میں بشر ہی ہوں نما کا مفاد کیا مطلب ان نما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی خبر مبتلا میں مکمل محسوس ہو گئی میں انسان ہی ہوں یہ اور بات ہے ہاں یہ بھی میں سمجھ لینا بالکل تمہاری طرح نہیں تم میں مجھے بہت گہرا فرق ہے کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی ہے. اور رفا کیا گیا کہ مکمل ہر ایرا گہرا ہر تارا بولتے نفی کر دی گئی اس کی فرمایا گیا جبکہ انبشرون کہہ دیا جاتا کافی काफी था लेकिन نما का मफाद यह है بشر ہی میں, میں بشر ہوں بشریت میں تم میرے اوپر وہی آتی ہے یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ اور میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے हुआ لکھا لکھا ہوا ہے گانا میں क्या करता हूं उसे کچرے کی ٹوکری میں سلت المحمل کچرے کی ٹوکری میں میں ڈال دیا پھر <laughs> اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں میں کاغذ دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام. اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہو اب کیا کرتا ہوں اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں بڑے ادب سے رکھ لیتا کہ کسی پاک مکان پر اس کو رکھ گا یا کسی دریا میں پھینک کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا ہو اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے لہذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائے گئے یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے یہی عقیدہ قرآن عقیدہ رسول کے تعلق سے بتایا